فَتَا اِذَا جَاءُوها وَفَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُم خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ دِخُلُوها خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْ الْجَنَّةِ نَتَبَوَّأُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ وطل ملائکا فین العرش یوسف نبحمد رب و قدین بالحق وکیل الحمد اللہ رب العلمی صدق اللّہ مولان العظیم و صدقہ رسول نبی الکریم الروف الرحیم اللّہ منوِ قلوب نابل قرآن و زی الاخلاق تسلیمہ السلام علیکم رام رس اللہ وعلیٰ علی و واشقہ بھی محبوب رحم العالمی تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجتو الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش شاشتہات بھی اللہ جلّہ و اعلیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم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 طور سر خیل زہرا جمالہ جلوائے صبح <تصفح> ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بتحا راز ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشر معصوم آمن احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ضوی احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کسی اور آیت پفتگو کرنے کا ارادہ لے کے حاضر ہوا تھا لیکن محترم کاری صاحب نے جس محبت برے انداز میں سورہ زمر کی یہ آیات تلاوت کیں تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کیوں آج اس عنوان سے گفتگو نہ کی جائے اور جب وہ نعظ شریف پڑھ رہے تھے اور نعز شریف کا ایک شعر ایسا تھا کہ اس وقت میرا جی یہ چاہ رہا تھا کہ اس عنوان سے گفتگو کی جائے تو چونکہ درسِ قرآن مجید ہے میں نے انہی آیات کو آج کی گفتگو کا موضوع بنایا چند باتیں اس پہ گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلیمت الحق جاری فرمائے دنیا پر جن لوگوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزارا اور دنیا میں اپنے آپ کو تقوے کے نور سے مزین کیا کل قیامت کے دن جب وہ گرو در گرو حاضر ہوں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے وہ کیسا منظر ہوگا اللہ تعالیٰ جل شاہو نے ان آیات کے اندر اس منظر کو بیان فرمایا ہے وسیق الزی نت تکو رب اجنت زوم <زُمَارَة> اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے تقوا اختیار کرتے تھے وہ قیامت کے دن جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں جائیں گے گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ ہوں گے ان کے قافل رواں دوا ہوں گے حت آ ایزا یہاں تک کہ وہ جب جنت کے دروازے کے قریب آئیں گے تو پھر کیا ہوگا وفوتحت اب وابہا اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے اور دروازے کھول کے ان کو داخلے کی اجازت ہوگی بس نہیں وکال لحم خاتوہ سلام جو داروغ جنت ہوگا وہ ان کو کہے گا تم پر سلامتیاں نازل ان کو سلامی دے گا سلام علیکم تب تم تمہارے اوپر سلامتیاں ہو تم نے زندگی خوب اچھے انداز سے گزاری تم, تم خوب رہے اچھی زندگی تم نے گزاری فد خلوہ خالدین اب آ جاؤ اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے وکال الحمد للہ سادہ کا نا وعدہ اور یہ جنتی جب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور اس میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے اللہ اکبر کہیں گے سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا جس نے جو وعدہ دیا تھا وہ پورا کر دکھایا وَأَوْرَسَنَ الْأَرْضِ اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا نَتَبَوَّو مِنَ الْجَنَّةِ ہم جنت میں رہیں حیث و نشا جہاں ہم چاہیں فَنِيمَ اجر الْعَامِلِينَ تو کیا ہی اچھا ثواب کام کرنے والوں کا ہے عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا ثواب ہے کہ اللہ کی رحمتیں ان کو نصیب ہوں گی وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ من حول الْعَرْ اور اے مخاطب تو دیکھے گا فرشتوں کو کہ وہ ارش الہی کے آس پاس ہلکا بنائے بیٹھے <سؤال> یہ منظر بھی تری آنکھیں دیکھیں گی کیا کرتے ہیں تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں بالحق اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا گیا وکیل الحمد للہ رب العالمين. اور کہا جائے گا سب خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے رب ہے یہ تمام مضمون پر تو گفتگو ممکن نہیں تھوڑے وقت میں دو ایک باتوں پہ گفتگو آپ کے گوش گزار کر کے اپنی معروضات کو گفتگو کو سمیٹوں گا وسیق اللہ تقو رب اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے جنہوں نے تقوا اختیار کیا ان کو چلایا جائے گا زومرا جنت کی طرف گروہ در گروہ وہ گروہوں کی شکل میں جنت میں جائیں گے چونکہ تقوے کی بنیاد پہ جو دوستیاں ہوں گی وہ قیامت کے دن قائم رہیں گی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شانہو نے ارشاد فرمایا کہ گوڑے یار خلیل کہتے ہیں جگری یار کو گوڑے یار کو گوڑے یار قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اللہ المتقین لیکن جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہوگی وہ قیامت کے دن بھی قائم رہے اس لیے تقوے کی بنیاد پر قائم ہونے والی دوستی جب قائم رہے گی تو وہ یار کٹھے جنت میں جائیں گے اور اس مضمون کو یہاں بیان فرمایا گیا ز مارا گرو در گرو ٹولوں کی شکل میں اللہ اکبر کیسی یہ ٹولیاں ہوں گی اہل محبت کی ٹولیاں ہوں گی پیار والوں کی ٹولیاں ہوں گی کلفت والوں کی ٹولیاں ہوں گی اللہ اکبر جا بفوتحت اب وا با اور یہ ٹولیوں کی شکل میں جنت میں جا رہے ہوں گے جنت کے دروازے کے لیے کھول دیے گئے ہوں گے اور جو دروغ جنت ہے وہ ان کو سلامی پیش کرے گا سلام علیکم تمہارے اوپر سلامتیاں نازل ہوں کس بات پہ تب تم, تم تم نے زندگی اچھے انداز سے گزاری اللہ فد خلوہ خالدین اب اس میں رہو اور ہمیشہ رہو تمہیں یہاں سے نہیں نکالا جائے گا تو زندگی اللہ کی رضا کے لیے جس شخص نے اچھے انداز میں گزار دی دنیا پر گو مشکلات اس نے سہیں لیکن قیامت میں اللہ پورا پورا سلاتا فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا چار اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دوں اور پھر حضور نے چار اشخاص کا تذکرہ کیا ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لکمۂ حرام نہیں جانے دیتا جب ذرائع آمدنی زیادہ ہوں اور پھر حرام سے بچنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے لیکن جب ذرائع آمدنی بھی تھوڑے ہوں اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بڑا مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے تو جو اس موقع میں رسکے حرام سے بچا قیامت کے دن حضور کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے سے اسے کوئی شہ نہیں روک سکتا اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں فجر کی نماز ہوتی ہے ایک سیابی جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں ایک دن آکا کریم نے پوچھا کہ ابو دردا کیا بات ہے حضرت کی حضور آپ جانتے ہیں آج کل مدینے میں کھجورے پکنے کا موسم ہے اور شہری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی سرمی کو سلام کرنے بھی آتی میرے ہمسائے کے سہن میں ایک اونچا لمبا درخت ہے کھجور کا جس کا جھکاؤ میرے گھر کی سمت ہے اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے کھجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں میں جلدی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں بچوں کے اٹھنے سے قبل قبل وہ اٹھا کے ان کی گھر میں پھینک <تصفح> کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی خجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لے <تصفح> یہ صحابہ کا مزاج اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھے ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑا دلیر نکلا ہے جس کو آج آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کل بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا کل بڑا ہو کے رازن اور لٹرا بنے گا اولاد کی تربیت کے بعد میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب بچپن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے تو حضرت لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو کھجور کا درخت ہماری سمت جھکا ہوا ہے اس کی کھجوریں جو گرتی ہیں میں ان کو اٹھا کے ان کے سین میں پھینک دوں تاکہ میرا بچہ وہ بچے تھے کھجور اٹھا کے انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور ان کے حلق میں انگلی ڈال کر حضور نے کہا کہ اس کو نکالو باہر اور اندر سے کجور باہر نکلوا میں اور آپ اپنے رزق پر اگر غور کر لیں اور اپنے رزق کی ہلت کا سامان کر لیں تو عبادت کی لذت نصیب ہو جائے تیسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا اور چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامت پہ نچھاور کرتی اور اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی تو دنیا کے اوپر مشکلات صحیح دنیا کے اوپر اذیتیں صحیح لیکن قیامت کے دن مالک ان کا ان کو بدلا تھا فرمائدہ بسی کلب جنت زوم وہ جائیں گے جنہوں نے تقوی اختیار اور تقوی احتیاط سے زندگی گزارنے کا نام ہے تقوی کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال موجود ہیں لیکن خلاصہ یہ ہے زندگی اس احتیاط سے گزاری جائے اللہ اکبر کہ انسان کے دامن سے کوئی گناہ نہ لگنے پائے حضرت امام ابو نیم الفانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہلیہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت نقل کی ہے کہ تقوع یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے بھولے نہ اس کی فرما برداری کرے نافرمانی نہ, نہ کرے اور اس کا شکر کرے ناشکری نہ, نہ کرے اگر یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے جس کا نتیجہ جنت کے اندر جانے کا سبب بنتا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے جس کو امام ترمزی نے نصیحت کروں اور خود عمل کرے یا ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پہ عمل کرے تو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے میں نے عرض کی حضور میں ہوں آپ مجھے وہ نصیحتیں کریں تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا حضرتب فرماتے ہیں حضور نے پانچ نصیحتیں مجھ کو گنوائی فرمایا گناہوں سے بچو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے دوسری بات فرمائی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے اور تیسری بات ہے شار فرمائی ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تم کامل مومن بن جاؤ گے اور پھر فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو کامل مسلمان بن جاؤ گے اور دمائی زیادہ حسانہ کرو اس سے دل مردہ ہوتا ہے فرما یہ پانچ اللہ کے رسول نے مجھ کو گنوائیں انسان گناہ کو ترک کرے علمان کا یہ تکوا ہے اور حضور نے ان نصیحتوں میں پہلی نصیحت جو ہے وہ گنا سے بچنے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچا جائے نیکی کرنی اچھائی کرنی بہت بڑی دولت ہے لیکن گناہ سے بچنا یہ اس سے بڑی سادت ہے کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور تقوا اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے تقوے کے بارے میں علامہ کرام نے اور بھی روایات مختلف اقوال بزرگوں کے بیان کیے ہیں کہ انہوں نے تقوے کی دولت اختیار کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنایا اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارا آج ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کو سلام علیکم کہہ رہے ہیں اور ان کی سابقہ زندگی پر آفرین کر رہے ہیں کہ تم نے اچھی زندگی گزاری کہ کفاف تھوڑا تھا ذرائع آمدنی کم تھے اولاد زیادہ تھی جس منصب پہ تم بیٹھے تھے تم اپنے وسائل کو بڑھا سکتے تھے لیکن اس میں آمیزش ہوتی حرام کی لیکن روکھی سوکھی تم نے کھا لی اور زندگی کی مشکل گھاٹیوں سے تم نے گزر کے یہاں تک اپنا پہنچاؤ کیا آج اللہ کی رحمتیں بڑھ کے تمہارا استقبال کر رہی <تصفح> یہ ہے بڑا مشکل کام آج کل بالخصوص جبکہ کہ دوڑ لگی ہوئی ہے ہر شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش کے اندر حلال حرام کی تمیز چھوڑے ہوئے ہیں اور بات کسی سے کرو تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی کیا کریں پیٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں پیٹ تو دو روٹیاں صبح مانگتا ہے دو شام کو مانگتا ہے دو دوپہر کو مانگتا ہے پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے صرف ہم دو دن چار کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جو بندہ جہاں ہے وہاں وہ راضی نہیں ہے اور اس حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے حضور کی جو دوسری نصیحت اس میں یہ فرمایا گیا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے غنا دل کی بے نیازی کا نام ہے تو جتنی مرضی دولت اور پھر بھی طلب ہو تو پھر تو انسان اس طلب میں جل رہا ہے اطمینان مل نہیں رہا لیکن کفاف تھوڑا ہے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں اس سوکھی روٹی پر بھی صبر ہے کنات ہے تو جو لطف اس دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے کا ہے وہ فائیو سٹار ہوٹلوں میں کھانے کا بھی نہیں ہے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 خود کما اور اوروں کو بھی کھلا نہ کہ لومڑی کی طرح جو ہے وہ بند کے بیٹھ جائے یہ بھی حکم ہے محنت کرنے کا لیکن محنت کرنے کا سائی کرنے کا حکم ہے اٹنشن لینے کا حکم نہیں ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہمارا کام ہے کام پہ چلے جانا دیکھو آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں آٹھ کی ڈیوٹی ہے وہاں کام کی تو آپ مزدوری کرتے ہیں یا کوئی کام کرتا ہے مالک بیل دے کے آپ کو بلا لیتا ہے دفتر میں دو گھنٹے وہاں بٹھائے رکھتا ہے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 نہیں رہوے غنی بن جاؤ گے کروڑ پتی ہو کر بھی کمینے نہیں ہوگے تمہاری جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ہنا کی سلطنت کے بادشاہ رہو گے اس کی تقسیم پہ راضی ہو جا اور مجھے واسف علی واسف کا اچانک جملہ یاد آ اس نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی اس نے کہا اللہ اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے اللہ کی رضا میں اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے جو اللہ کی رضا ہے بندہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں صحیح تو غم بن گیا تو جب بندہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا گم کر لے تو پھر غم نہیں رہتا جے سونا میرے دکھ راضی میں سکھ ن چلہ ڈالا پھر وہ اس حال کے اندر راضی ہو جاتا ہے ان دکھوں کے اندر اسے لذت آتی ہے وہ کہتا ہے میرا مالک مجھے یہاں رکھنا چاہتا ہے میں آگے کیوں جاؤں تو جہاں مالک کی مرضی ہے بندہ وہاں رہتا ہے تو اج ہر بندہ ٹینشن میں ہر بندہ مشکلات میں ہر بندہ بھاگ رہا ہے محنت کر رہا ہے میں اس محنت کا انکار نہیں کرتا یہ بات ذہن میں رکھیں شریعت میں اس کا انکار نہیں کیا انسان کو سعی کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں اٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے جس طرح بندے کو موت تلاش کرتی ہے روایات میں اتا ہے اس طرح بندے کو رزق تلاش کرنا پڑتا ہے تو جو رزق قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ بندے کو مل کے رہے گا شیخ سادی شجازی ہیں ایک بندے نے ایسی ہی کوئی روایات سنی کہنے لگا جب میں محنت ہی نہیں کروں گا تو مجھے کیسے ملے گا اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا اور ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا اور غار بھی کوئی تاریخ تھی وہاں کسی کا گزر بھی نہیں تھا دو چار پانچ دن گزر گیا تاکہ بے ہوشی پڑنے لگی ایک کافلا وہاں سے گزرا غار میں انہوں نے جھنکا دیکھا کہ ایک انسان ہے اور عدم ہویا ہے انہوں نے جا کے دیکھا غور کیا یہ تو بھوک سے مر رہا ہے انہوں نے کھانا لا کے اس کے سامنے رکھا اس نے انکار کر دیا اس نے کہا جب میں کچھ نہیں کروں گا تو وہ کیسے دے گا انہوں نے کھانا بھی پیش کیا اس نے انکار کر دیا وہ بولنے کی سکت بھی نہیں ہے یہ سمجھے کہ بےچارا بہت زیادہ بیمار ہے اور یہ کھانا کھانے کی سکت بھی نہیں ہے کوئی نرم چیز بناؤ اس کے لیے کوئی دلیا وغیرہ کوئی ایسی چیز اس کے لیے انہوں نے تیار کی وہاں کافلے والوں نے اور جا کے اس کو پیش کیا اس نے پھر بھی سر پھیر دیا کہا بےچارا اتنا مجبور ہے اسے یہ بھی نہیں کھایا جاتا انہوں نے زبردستی جو وہ چمچ میں ڈال کے اس کے منہ کے قریب کی اس نے دانت بند کر لیے زور سے کہ جب میں ہی کچھ کروں گا تو کیسے میرے مقدر کا میرے پیٹ میں پہنچے گا یہ دل میں تھا اور زور سے دانت بند کر دیے شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں کہ انہوں نے چمچی کے ایک کونے کو نا اس کے دانت میں جہاں سوراخ ملا وہاں ڈال کر تو زور سے انہوں نے کھولا منہ کو اور اندر حلوا ڈالا اور جب منہ کے اندر حلوا گیا تو اس کو آگے کہا مالک جو میرے مقدر کا ہے وہ مجھے مل کے رہا تو یہ کہاوتیں بزرگوں نے جو بیان کی ہیں ہماری زندگی کو اسودہ بنانے کے لیے کی ہیں ہم اپنے مقدر میں جو پاتے ہیں میرے مقدر میں یا آپ کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے یہ پکی بات ہے اس سے ذائق تو نہیں مل سکتا اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم حرام ذرائع کیوں اختیار کریں ہم کام پہ جائیں درود پڑھتے ہوئے ہم کب پہ جا رہے ہیں کہاں سے آئے گا کیا ہوگا کیا اس کی ٹینشن کیا ہم کام پہ جا رہے ہیں اور نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں بس ہم کام پہ جا رہے ہیں اللہ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو استغفار کرو بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے پھر کیا ہوگا یور سے وہ آسمان سے موسلا بارش بھیجے گا تم کو مال بھی دے گا بیٹے بھی آگے فرمایا کیا ہو گیا تمہاری نظر میں اللہ کا وقار نہیں رہا یعنی جس سے مانگنا اس سے مانگ نہیں رہے اور جو دیتا نہیں اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو جب شہری کا وقت ہوتا ہے نا شہری کا وقت تو اللہ کی رحمتیں قریب آ جاتی ہے میں اس کی جھولی بھر دوں حل میں مستغفرن کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دوں تو اس وقت اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں کہ کوئی رزق مانگنے والا ہو تو میں اس کی جھولی بھر دوں میں اس کی جھولی بھر دوں اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں جب آواز آ رہی ہوتی ہے تمہیں اٹینشن ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے مسئلہ ہے جہیز نہ دیا تو بیٹی کو تانے ملیں گے مسئلے تو ہیں اس دور میں اس کا انکار تو نہیں ہے رات جو دھوڑ لگی ہے اس کے سبب بھی ہیں ہم جانتے ہیں کہ بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم کیوں لگا رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے قرآن کو چھوڑ کے جنم بنا ہوا ہے آج بیٹے والا مطالبہ کرتا ہے کہ جو ہے مجھے یہ یہ دیا جائے تو بنی ہوئی ہے لیکن اب کیا کیا جائے اس کے لیے ٹینشن موجود ہے لیکن ہم ذرا استعمال کرتے ہیں اس کے لیے محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن جو دینے والا ہے جب وہ پکار رہا ہے اس وقت کیوں سوئے ہوئے ہے وہ کہتا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے تو جھولی پھیلائے میں اس کی جھولیاں بھر دوں گا اللہ اکبر تو اللہ کے حضور جب بندہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعال بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں اپنی رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ انسان کو اگر اللہ کی تقسیم پہ رضا نصیب ہو جائے تو پھر وہ سب سے بڑا حضور نے فرمایا کہ غنی بن جائے گا اس کے لئے زندگی کی مشکل ختم ہو جائے گی ورنہ کروڑوں عربوں کھربوں روپے بھی ہوں لیکن اس کو تسکین قلب نصیب نہیں ہوگی اور جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوگا بس اس کو زندگی میں بہار نصیب ہو جائیں گے میں <سلام> اچھی طرح جانتا ہوں ایک شخص ہمارا پیر بھائی بھی ہے وہ بہت عہدے پہ براجمان تھا وہ لیکن اس محکمے میں حالات ایسے تھے وہ ایسے چکر میں آ گیا کہ اس کو وہ کام چھوڑنا پڑا اب وہ لوہے کی ڈلائی والی بھٹی پہ کام کرتا ہے اور تقریباً بیس پچیس کلومیٹر کے قریب فاصلہ ہے جو سائیکل پہ آتا جاتا ہے تو میں نے ایک دن اسے پوچھا میں نے کہا کہ اچھی ٹھاٹ بھاٹ کی نوکری تھی اور آپ نے چھوڑ کے اس کو اختیار کر لیا اب صبح جاتے ہو آج کل سردیاں بھی ہیں نہر کا کنارا جہاں چل کے اسے جانا پڑتا ہے تو مشکل تو بڑی ہوتی ہوگی کہنے لگا اس میں اللہ نے میرے لیے لذتیں ہی بڑی رکھ دی اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرمائے انسان جب اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کا آغاز کرتا ہے اور گناہ کو چھوتا ہے اللہ اس کے نیک کام کے اندر برکت ڈال دیتا ہے کثرت <سؤال> اور چیز ہے برکت اور چیز ہے <سؤال> بہت سارے لوگ ہیں کسرت رکھتے ہیں لیکن برکت نہیں رکھتے اور بہت سارے لوگ ہیں برکت کی دولت سے مالا مال ہے اور برکت تھوڑے میں پڑ جائے تو برکت جب مالک ڈال دے تو پھر بندے کے لیے پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور آج ہمارے کٹھن حالات پیدا ہوئے یہ کیوں ہوئے اس کی ایک اور وجہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں امام خویری نے اس روایت کو نکل کیا حضور فمیہ سیاتی زمانن علا عمتی یفرون من العلماء والفقہ فیبتلیہم بسلاس میری عمت پہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہہ کی صحبت سے دور باگنا شروع ہو جائیں گے بے سلاس تو اللہ تعالیٰ ان کو تین طرح سے آزمائے گا جب لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ اچھے لوگوں کی سنگت صحبت اختیار کرنا چھوڑ دیں گے تین آزمائشی ان پہ نازل ہوں گی پہلی آزمائش یہی جس کے لیے آج کے مضمون کا سارا رخ ہی مڑ گیا لیکن چلو یہ بھی ضروری باتیں ہیں میں آپ کی گوشت گزار کر رہا ہوں یارفا کام پہلی بات یہی کہ ان کے قصب سے کاروبار سے مال سے برکت اٹھا لی جائے گی پہلی نحوس علماء کی صحبت سے دور بھاگنے کی وجہ سے ان کو جو ملے گی دوسری نحوس ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے اور تیسری نحوص اور بڑی خطرناک و یک رجونا محنت دنیا بغیر ایمان اور دنیا سے بغیر ایمان کے اٹھ جانا اندیشہ ہو اور آج دیکھ لیں یہ بات بھی درست ہے کہ آج وہ علماء کم ہیں جن علماء کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کا قرب ملتا ہے میں جوہر آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو وہ بات کو گفتگو تھی تو ایک وکیل صاحب کہنے لگے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں لیکن ان علماء کو کہاں سے ڈھونڈے جن کی سوبت قیمت ہوتی ہے جواب دیا میں نے کہا تمہیں پتا ہے مٹیائی کس دکان سے اچھی ملتی ہے کپڑا کس دکان سے اچھا ملتا ہے سارا شہر چھوڑ کے وہاں جاتے ہو کہ نہیں یہ نہیں پتا کہ دین اچھا کہاں سے ملتا ہے حضور کی امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قیامت تک اس امت میں اہل حق موجود رہیں گے حضور کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے قیامت تک اس امت میں اہل حق موجود رہیں گے گود تھوڑے رہ جائیں لیکن چونکہ ہم شیطان کے پندے میں آ جاتے ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دکاندار سے دھوکہ کھا لیں اور پھر دوبارہ کہیں کہ ہم کپڑے پہنتے نہیں ایک ہوٹل سے دھوکا کھا لے تو کہلے ہم کھانا کھاتے ہی نہیں یہ سارے فرائیڈی ہوتے ہیں ایک دکاندار سے دھوکا کھائیں گے دوسرے کے پاس جائیں گے دوسرے سے دھوکا کھائیں گے تیسرے کے پاس جائیں گے لیکن یہاں کیا ہوتا ہے ہم کسی ایسے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں جو دین کے نام پہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے اور پھر جب اس سے ہم ڈسے جاتے ہیں ہم سارے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں شاید ہم دین کو اتنی ضرورت نہیں سمجھتے جتنی کپڑے کو سمجھتے ہیں جتنے کھانے کو سمجھتے ہیں سو جگہ سے بھی دھوکا کھائے ہم سمجھتے ہیں کپڑا تو پہننا ہے کوئی اور دکان تلاش کر لو تو اگر دین کو بھی ضرور سمجھا جائے سو مرتبہ بھی دھوکا کھاؤ پھر بھی تلاش میں رہو کوئی حق ملے گئی اور پھر تم نے دھوکا بھی تو اللہ کے نام پہ کھایا ہے نا حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا تھا اس کو آزاد کر دیتے تھے کہ یہ لمبی کو پتا چل جو ان کی ملک میں غلام آتے وہ لمبی لمبی نمازیں ان کے سامنے پڑھتے اور آپ ان کو آزاد کر دیتے کسی نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں نا میں سو بار یہ دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہوں تو اگر وہ لوگ جو چائے کی پیالی پہ دین بیچ وہ لوگ بھی محراب پہ براجما ہیں وہ بھی لوگ تو موجود ہیں جو تاج شاہی کو ٹھوکر بھی نہیں مارتے بستے ہیں کچھ ایسے پراغندہ طبعہ لوگ بھی افسوس کہ تمہیں میر سے صحبت نہیں رہی وہ لوگ جن سے مل کے زندگی سے عشق ہو جائے آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں حضور نے اشارت فرمایا خیار امتی العلماء و شرار امتی العلماء میری امت کے بہترین لوگ بھی علماء ہیں اور میری امت کے بہترین لوگ بھی علماء ہیں تو اگر بہترین لوگ امت کے تلاش کرنے ہوں تو وہ بھی اسی طبقے سے ملیں گے وہ کسی اور جگہ سے نہیں ملیں گے اور اگر بہترین لوگ وہ بھی اس طبقے میں موجود ہیں ہم بہترین کو دیکھتے ہیں پھر اس طبقے سے برزن ہو جائے اور نتیجہ کیا کہ ہم آہستہ آہستہ اس جگہ پہ, پہ پہنچ جاتے ہیں کہ علماء کی صحبت سے نفرت شروع ہو گئی جس کے نتیجے کے اندر یہ تین مصیبتیں ہمارے اوپر نازل ہوں پہلی مصیبت یار فول برکت میں نکسبے رزق سے برکت اٹھا لی گئی اور دوسری بات کہ ظالم حکمران مسلط کر دیے گئے اور تیسرا دنیا سے بغیر ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ پیدا ہوا اور آج ہے نہیں لوگ بیرون ملک جانے کے لیے میرے لکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں اس سے ایمان کا سودا کرنا تو بڑا آسان ہو گیا اس دور کے اندر چائے کی پیالی پہ لوگ دین بیچ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اللہ اکبر حضور نے اس توبہ توبہ حضور نے نشاندگی تھی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا یوس بھی ہو مومن و یوم سی کافر صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا اور شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا لا یب کا من ال اسلام اللہ اسم ہوں کا من القرآن اللہ رسم ہوں مساجد ہو مامر تن خراب من الخدا وقتائے گا کہ قرآن صرف رسم کے طور پہ پڑا جائے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے دور سے خالی ہوں گی جس دور کی نشاندہی کی گئی تھی کیا وہ دور موجود نہیں ہے امام غزالی فرماتے ہیں جس دور کی نشاندہی اللہ کے رسول نے کی ہے آج سے صدیوں قبل امام غزالی ہوئے ہیں فرماتے ہیں وہ میرا دور ہے امام غزالی فرماتے ہیں جس دور فتنہ کی نشانی نشاندہی حضور نے کی ہے وہ میرا دور ہے اور یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور کیسا ہے آج کیا ہو رہا ہے حدود اللہ کو پامال نہیں کیا جا رہا اسمبلیوں کے گنڈے اور بدماش اللہ کی حدود کو توڑ نہیں رہے ان کو کون روکنے والا ہے نہ ممبر سے آواز اٹھ رہی ہے نہ محراب سے آواز اٹھ رہی ہجرا نشین بھی تسبی پھیر رہے ہیں حضرت داتا گنج بخش الماجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق اسفرائنی جنگل میں گئے تو وہاں دیکھا کچھ صوفی گھاس کھا کا گزارا کر رہے ہیں گھاس کھا لیتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں تو امام ابو اسحاق میں چلا تم یہاں گھاس کھاتے پھرتے ہو اور نبی کی امت فتنے میں مبتلا ہے اللہ کو ایسے صوفیوں کی ایسے تسبی پھیرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ان لوگوں کا چاہنے والا ہے جو اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور اپنا گھر کا سارا اساس اپنی ہتھیلی پہ سجا کے کربلا کے میدان میں آ جاتے ہیں تو آج کیا ہو گیا ہوا ہمیں اور ہم کس جگہ پہ کھڑے یہ ایک الگ دکھ رہا ہے اگر اس مضمون کو میں چھیڑ لوں تو یہ بھی ختم ہونے پہ نہ آئے آج امت جس مشکل حالات میں کھڑی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں کھڑے ہیں آج کسی سے مخفی نہیں اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو اسلام کے نام پہ ہم نے ووٹ دیے تھے اور اسمبلیوں میں بٹھایا تھا کہ تم اسلام کی آواز کو دبنے نہیں دینا وہ کیا کر رہے ہیں کس سے بھی مخفی نہیں ہے الفاظ کے پردے میں میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے سب کو پتہ کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کیسی سودے بازی ہو رہی ہے اور لوگ دین کو بیچ رہے ہیں سر ممبر بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان بیچا جا رہا ہے تو یہ قرب قیامت کی نہیں ہیں تو آج وہی بچے گا جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ لگ جائے گا اچھے لوگ تلاش کرے ضرورت ہے ہماری تلاش کرنا اگر اچھے لوگ کم ہو گئے تو ہم کہتے ہیں چلو نہیں تو نہ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہماری ضرورت ہے ہم جگہ جگہ سے ڈنگ کھائیں جگہ جگہ سے ڈسے جائیں ان اچھے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں یہ دنیا چکی ہے اور اس کے دو پڑوں کے نیچے جو بھی آ گیا وہ کچلا جائے گا بچے گا وہی جو کلی کے ساتھ لگ کے رہے گا تو ہم نے اس کلی کو تلاش کرنا ہے وہ کہاں ہے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم کیا کرے جی نہیں قیامت کے دن پوچھ کاروبار کا پتا ہے ہمیں کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے کہاں سودا دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے کہاں کس منڈی سے دو نمبر مال ملتا ہے کہاں سے ایک نمبر مال ملتا ہے ہمیں سب پتا ہے دنیا کا سارا شعور اور فہم و ادراک ہم رکھتے ہیں اور یہاں آ ہم بولے بن جاتے ہیں جی ہمیں کیا کریں ہمیں تو کوئی صحیح ملا ہی نہیں گا تم ڈھونڈو تو صحیح ایسے لوگوں کو تلاش تو کرو در در کی خاک تو چھانو ایک دن وہ ملیں گے جن کے ملنے سے زندگی پیاری لگنے لگ جائے گی جن کی قربت میں بیٹھ کے اللہ یاد آئے گا اور جن کی صحبت تمہیں مالک کے قریب کر دے گی اور گناہوں سے خود بخود نفرت کرنے لگ جاؤ تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں ایسے لوگوں کی قربت میں بیٹھیں تو مضمون اور سمجھ چلا گیا اور یہ باتیں ضروری بھی تھیں بہرحال وਸੀکل الذین تقوا ربهم من الجنت زمرہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ جنت کی طرف جو ہیں وہ گروہوں کی شکل میں جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اللہ اکبر اور تقوی کیا ہے گناہوں سے کل نفرت کا نام ہے حضرت شیخ جہانگیر گیر سمنانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں آ فرماتے ہیں تقوا یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں یہ تقوا ہے حضرت متضیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی عبادات پر اعتماد نہ کرنا تکوا ہے اور حضرت عمر فاروق کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے کہ عید کے دن رو رہے تھے چھوٹی عید کے دن اس نے پوچھا آج تو ہر کوئی خوش ہے اور آپ رو رہے ہیں کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں اگر قبول ہوئے تو پھر میرے لیے خوشی کی بات اور اگر قبول نہیں ہوئے تو میرے منہ پہ مارے گئے اس لیے میں چونکہ قطن جانتا نہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتا نہیں میں کن لوگوں میں سے ہوں حضرت با یزید بستمین سے کسی بڑھیا نے پوچھا تھا حضرت ایک مسئلہ تو بتاؤ پوچھا کیا کہا میرے گدے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے آئے مجھے کوئی مسئلہ پوچھ کے تو دیکھے پھر جائے کہاں بھائی بستانی سے بڑھیا نے پوچھا آپ کی داڑھی اچھی یا میرے گدے کی دم اچھی ناراض نہیں ہوئے بگڑے نہیں خوشیاں کہا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے جب میں مر جاؤں گا تو پھر میرے پاس جواب ہوگا پھر تو مجھے کیسے مل پائے گی بھائی عزیز بستانی کا انتقال ہو گیا ہم بڑھیا کے خواب میں آئے کہا حضرت میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے کہا اللہ کا شکر ہے میری داڑھی تیرے گدھے کی دم سے ہزاروں درجے پہتا۔ چونکہ <تصفح> میرا خاتمہ ہی پہ ہو تو جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ میں کن لوگوں میں ہوں اتنی دیر تک یہ ظاہرہ انسان کے اندر بے چین رہتا ہے۔ بڑے سخت معاملے ہیں آخرت کے۔ آج ہمیں ناطخا بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے۔ یہ تو منہ میں طوطی بولتا ہے جو مرضی کہتا پھرے۔ یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ پسینہ کو آتا ہے۔ رسول کریم جس جہنم سے پناہ مانگے جنت کا جاتا ہے جس کے لیے اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو تو آج دلیری دی جا رہی ہے آج پیر بیت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سنا ہوں آپ کو حضرت شیخ سعیدی شیرازی فرماتی ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پہشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو قیامت کے دن اندہ اٹھانا میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جن لوگوں نے حج کیا یا عمرہ کیا ہے ان اس کا تجربہ ہوگا کچھ لوگ اتنے درد سے روتے ہیں کہ بندہ اپنی دعائیں بھول کے ان کے لیے لگ جاتا ہے مجھے تو جس سال جانا نصیب ہوا تھا تو ان دنوں کے اندر فلسطین کی جنگ پورے زور پہ تھی اور کابۃ اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ فلسطین کے مرد و زن لپٹ کے رویا کرتے تھے اور جب وہاں ہمارا چکر آتا تھا پکت توتے اڑ جاتے اور اپنی دعائیں بھول جاتی اور اللہ کی بارگاہ میں کرتے مالک فلسطین کو آزادی دے دے یہ کسی کا باپ اس کے سامنے کٹا ہوگا کسی کی گوت سے اس کا لال چھین کر قتل کیا ہوگا کسی کا بھائی اس کے سامنے ذبح کیا ہوگا یہ اللہ کی باندیاں اور اللہ کے بندے اللہ کے حضور دکھڑا سننا رہے تو انسان اپنی دعائیں چھوڑ کے ان کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتا فلسطین کی آزادی کے لیے دل تڑپتا پھر کشمیر کی طرف آذربائیجان کی طرف قابلو کی طرف دشت لیلا کی طرف اور قلعہ بورا کی طرفات کی, طرف کی طرف انسان کا دل جاتا کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اور لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے کہتے ہیں یا اللہ اس بیچارے کو معاف کرتے ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے کھڑا اس کے ساتھ قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے مالک اسے معاف کر دے کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا اس کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے تجھے معاف کر دے گا جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل کیوں؟ کہ فائزہ ہوا شیخ عبد القادر جی لانی یہ زارو کتاب ہونے والا وقت کا غوث شیخ عبد القادر حضرت لانی سکتی سختی رضی اللہ تعالیٰ نے جنید بغدادی کو بلایا حضرت جنید بغدادی کہ وہ مامو بھی لگتے ہیں رشتے میں اور پیر بھی لگتے ہیں یہ پیر مرید کی کہانی سنا رہا. آج کا پیر تو گارنٹی دے رہا ہے نا اللہ اکبر حضور تو حضرت کو بھی جنت کی بشارت دیں اور ساتھ کہیں حضرت سجود سے میری مدد کرنا اور پیر کہتا تجھے پرواہ نہیں ہے آؤ اس پیر کی کہانی سنا رہا ہوں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے مامو نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وسیع کی جب ایک وسیعت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا میں نے پوچھا حضور کیوں فرمانے لگے میری بادعامالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے نکار نہ کرتے اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں یہ ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اللہ کو خوف اور تمہ میں پکارتے ہیں لیکن زندگی کا ایک حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا فرماتے تھے کیا خبر کہ اس کے حساب میں چکڑا جاؤں اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بیٹھے ہیں کہا یار آج ایک دوسرے سے وعدہ نہ کر لیں کہا کیا کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے غلاموں نے کہا حضور ہم آپ سے وعدہ کریں ہم تو آپ کے سارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہا تم نہیں جانتے آخر کے معاملے بڑے سخت ہیں یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں یہ ان کی زندگی ہے تو ذرا دیکھیے یہ تقوی ہے یہ خشیت ہے اور ٹھنڈے پانی سے بھی گریز کر رہے ہیں تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن ضرورت کے وقت کھانا پینا اور سطر عورت کے لیے کپڑا لباس اور ضرورت کا مکان ان تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو صاحب جی لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارے ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے یہ بات درست ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا لیکن شہری کے وقت اٹھ کے سسکیاں بھرنے والا اور رات شراب کھانے میں گزارنے والا کہ آپ کے ایک سپ میں کھڑے کر دیے جائیں گے یہ کیسے ہوگا غریبوں کا خون چوسنے والا بے یتیموں کا مال لو والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کیا ایک ساتھ میں کھڑے کر دیے جائیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو صاحب وہ تخت ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں اور دنیا کو اس نے مشکلات میں ڈال دیا آج کہتے ہیں دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے جو بندہ دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے اللہ قرآن میں صورت اللہ میں فرماتا ہے مشکل نہیں ہم اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں چلو لوگوں کے لیے مشکل ہی سہی لیکن اس نے مشکل میں یہ زندگی کاٹ لی اور دنیا ہے بھی اور دنیا سجن المومن مومن کے لیے ہے بھی قید خانہ لیکن جب قید سے چھوٹا پھر کیا ہوا اللہ کی رحمتیں بڑھ کے اس کا استقبال کر رہی ہیں پھر گروہوں کے اندر وہ جنت میں جائیں گے اور فرشتے کہیں گے سلام ہو تمہیں کہ تم نے زندگی اچھے ڈھب سے گزاری ہے اب جنت میں آ جاؤ تم اس جنت سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے اور وہ کہیں گے اللہ تیری تعریفیں اور تیری خوبیاں تو نے جو وعدہ کیا تھا آج واقعی ت نے سچا کر دکھایا ہے اور پھر جنت میں ان کو گناگو گون نعمتیں دی جائیں گی اور جنت میں مائے معین ہوگا حوض سے جام پیئیں گے کبھی وہ خلمانوں سے جام پیئیں گے لذت تو بڑی ہوگی لیکن ایک لذت کی کہانی اللہ نے قرآن میں سنائی ہمیں ایک وقت ایسا بھی پھیلائے گا وہ سطح شرابن تہورا ان کا رب انہیں خود شراب تہور پھیلائے گا کہ تم نے میرے لیے چھوڑا دنیا کی شراب کو نہیں پی دستر سے شراب تو وَسَقَاهُمْ ہوروں کے ہاتھوں سے نہ کسی اور کے ہاتھوں سے وَسَقَاهُمْ پھر دنیا کی تکلیفیں یاد رہیں گی جب مالک شراب تہول پلا رہا ہوگا تو یہ ہے زندگی اپنی زندگی کو اس ڈھب سے گزاریں آخر کی زندگی بہتر ہو جائے جو نہ ختم ہونے والی ہے کارے ما آخر شدو آخر زِ ماں کارے مشتقہ کے ما غبارے کوچائے یارے نشد شد و آخر تاوانا الحمد للہ